یہ بات بھی کرتے ہیں کہ شریعت کا قیام ہمارا بنیادی مقصد ہے نہ کہ خواہ مخواہ لڑائی اگر بغیر جنگ کیے کسی اور طریقے پر مسئلہ حل ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے اصل چیز تو مقصد کا حصول ہے اس حوالے سے شیخ صاحب آپ کیا کہنا پسند کریں گے یہ مسئلہ تو تقریباً اس سے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں تفصیل بیان کیا جا چکا ہے وہاں ہم نے یہ تفصیل بیان کی تھی کہ جو راستہ ایسا ہو کہ اس سے اسلامی نظام آ سکتا ہو اور وہ راستہ اسلام منع بھی نہ ہو یعنی اسلام کے منافی نہ ہو تو بالکل صحیح ہے اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے اسلام لایا جا سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ضرور بےضر لازمی طور پر جنگ کی جائے مگر بات یہ کہ جنگ کے بغیر دیگر طریقے ناکام ہو چکے ہیں خود مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے پھر اسی میں وہ شریعہ دارت والی بات کرتے ہیں اور اس میں سود کے بارے میں جو بل پیش ہوا تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ سود پر ایک بہت بڑا تاریخی کام ہوا تھا اس میں سود کی ہر جانب واضح کی گئی تھی جیسے آپ نے اس سے پہلے ایک سوال میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شعور کی کمی ہے تو اس میں اس شعور کی کمی کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا اور وہ ایک بہت بڑا تاریخی کام ہوا تھا سینکڑوں صفحات اس بات پر لکھے گئے تھے کہ یہ جو موجودہ سود چل رہا ہے یہ وہی حرام سود ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے لیکن اس کے باوجود تقی صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس پر کام کیا اور اس پر حکم صادر کیا تو دوسری مرتبہ نظر کے لیے یہ بل دوبارہ شرعی عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا اور جب نظرسانی کے لیے آیا تو اس وقت تک یہ کہتے ہیں کہ میں اس بینچ کا سربراہ ہی نہیں رہا تھا اور مجھے ہٹا دیا گیا تھا تو اگر غیر مسلح طریقوں میں یہ دھوکے اور فراڈ ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم مجبور نہ ہوئے کہ مسلح راستے اختیار کریں تو یہ ہماری مجبوری ہے اور ہم نے مجبوری کے احساس پر اس راستے کو اختیار کیا ہے کیونکہ اس کے علاوہ غیر مسلح طریقوں میں ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی اور وہ طریقے تمام ناکام ہو چکے ہیں اس لیے یہ مسلح طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے